کوئی ایمان کی رتی ہے تو قرآن حدیث کی روشنی میں اس کو سمات کرنا مجھے یہ غرض نہیں ہے کہ آپ کس سے پوچھیں گے اور کیا کہیں گے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم رب جلح مزدور کریم کی نعمت ہے یا نہیں رحمت ہے یا نہیں فضل ہے یا نہیں آقا کریم اللہ کی رحمت ہے وما ارسل کا اللہ رحمت اللہ رب نے شادمایا کہ سارے جہانوں کے لیے میرا محبوب رحمت ہے دوسری جگہ من مومنوں کو بشارت دے دیجئے کہ اللہ کے نبی رب کا فضل کبیر بن کر آئے ہیں اب فضل میرے آقا رحمت رب کی میرے آقا اب رب سے پوچھئے تو رب کہتا ہے کل بحمت ہی کافر خیرومج ماو اے محبوب فرما دیجئے جب تمہیں رب کی رحمت مل جائے جب تمہیں رب کا فضل مل جائے تو ایک کے ملنے پر خوب خوشی کی جاتی تھی اب یہاں ایک چیز آپ کو ان چیزوں کا تو پتہ نہیں ہے زندگی میں ایک آپ نے صرف خطبہ یاد کیا وہ بھی یاد آ اس کے آگے کیا ہے آپ کو نہیں پتہ یہاں آیا فادی شہری کا پیچھے چیزیں دو بیان میں رحمت اور فضل عربی کے قاعدے کے مطابق یہاں ہونا چاہیے تھا فاطا ان دونوں چیزوں پر خوشی کرو لیکن فامی زہی کا کہا اس پر خوشی کرو مگر یہ ایک چیز ہے حالانکہ پیچھے دو ہے تو معلوم ہوتا ہے فادی زعی کا کہا کہ رب نے یہ بتا دیا یہاں جو رحمت ہے وہی فضل ہے اور جو فضل ہے وہی رحمت ہے ایک زاہ کا نام دو ہے تو وہ ایک لا کون سی ہے وما ارخل کا اللہ رحمت اللہ عمی بے نہ ہوں من فضل کبیر تو رب نے کہا کہ یہ فضل کبیر ملے رحمت ملے تو خوشی کرو اب خوشی کریں گے تو کیا ہوگا سب زلی کا سب یفرا ہو بخیر یجما یہ تمہارے لیے جو جمع کرتے ہو اس سے بہتر ہوگا کہ میری رحمت ملنے پر خوشی کرو اب آدمی جمع کیا کرتا ہے امیر آدمی دولت جمع کرتا ہے نیک آدمی کی جمع کرتا ہے نوازی نماز جمع کرتا ہے روزے دار روزے جمع کرتا ہے دین دار دین جمع کرتا ہے دنیا دار دنیا جمع کرتا ہے تو قرآن نے یہ نہیں کہا دنیا سے بہتر ہے سرما مما خیر جو بھی کچھ جمع کرتا ہے اس جمع کرنے سے بہتر یہ ہے کہ میں جب رحمت کروں میں جب تم پر فضل کروں تو تب خوشی کرو ہاں اب قرآن نے کہہ دیا فضل ملے رحمت ملے تو خوشی کرو ہمیں اللہ کی رحمت مل گئی بیمار سل نہ کا اللہ رحمت اللہ علین کے یعنی شکل میں بے اللہ من اللہ فضل کبیرہ کی شکل میں رب کا فضل مل گیا ہم خوشی کرتے ہیں جس کو نہیں ملا وہ نہ کرے اب آگے سنیے آپ یہ کہہ سکتے ہیں یہ کوئی بھی کہہ سکتا ہے کہ کیا یہ آیتیں ساپا نے نہیں پڑی تھی کیا یہ آیتیں آآ آقا نے نہیں پڑی تھی تو آئیے رب سے پوچھیے کہ خوشی کرنے کا طریقہ کیا ہے ہماری دادوں نے یہ تو کہہ دیا نا کہ خوشی کرو رحمت ملنے پر فضل تو خوشی کا طریقہ کیا کیسے خوشی کرے تو اللہ جلد سے پوچھئے تو اللہ ارشاد فرماتا ہے وَأَمَّا رَبْدِكَ <فَحَدِّث> جب میری نعمت ملے تو اس کا خوب چرچا کرو حڈا سا جو حدیثی سن حدیث کو حدیث اسی لیے کہتے ہیں ایک بیان کرتا ہے کئی سنتے ہیں پھر وہ بیان کرتا ہے کئی سنتے ہیں تو فرمایا جب رب کی نعمت مل جائے میمت رب کا فہد دس خوب چرچا کرو اب کہے گے کوئی کہ پہلے آپ نے رحمت اور فضل کی بات کی اب نعمت کی بات کر رہے ہیں تو نعمت کیا ہے رب اشار شار فرماتا ہے قرآن پاک میں یار سونا نعمت اللہ سما یون کے وہ پہچانتے ہیں کہ میرا محبوب میری رحمت ہے لیکن ظالم پھر انکار کر دیتے ہیں اب دیکھیے اللہ کے اللہ کریم نے کوئی ارشاد فرما دیا کہ جب میری رحمت ملے خوشی کرو میرا فضل ملے خوشی کرو نعمت ملے تو چرچا کرو تو چرچا کیسے کریں دروازے بند کر کے چرچا کیسے کریں ہونٹوں پر ٹیپ لگا کر چرچا کیسے کریں بارہ ربیع آئے تو آدمی کے چہرے پر مردنی چھا جائے نہیں فرمایا چرچا کرو کیسے جیسے صحابہ نے کیا صحیح مسلم سب سے آخری لیس کی پہلی جلد نمبر دو سب سے آخری ریس کتابوں تفصیل کیا اس سے پہلے کتاب الحجا ہے کتاب الحجرا کی آخری से اسی طریقے سے مسلم آآ صحیح آآ اسی طریقے سے کتاب الشکار اتنے سبان اس کا مقدمہ دلال امام بحکی رحمۃ اللہ تعالی صفا نمبر تین سو سترہ سے لے کر تین سو تیس تک جلد نمبر دو کم و بیش اس میں یہ ادیشی موجود ہے کہ صحابہ نے کیسے خوشی کی آقا کریم صلی اللہ فن لا ہو تالا مہینہ طیبہ پیشو لے گئے تو صحابہ کرام نے استقبال کیا آپ اونٹلی پر سوار ہیں سوارے اکبر نے چادر کا جھنڈا بنایا ہوا ہے آپ کے اوپر روشنی کی آپ کے اوپر یعنی سایہ کیا ہوا ہے صحابہ کرام نعرے لگا رہے ہیں کون سے نعرے جو آج کل البانی اور البانی وغیرہ کے ماننے والوں کے, دل پر تیر بن کے لگتے ہیں نعرے لگا رہے تھے یا محمد و یا رسول اللہ یہ صحابہ نعرے لگا رہے تھے اور عورتیں عورتیں چھتوں پر چلی ہوئی تھی آقا کے جلوس کا نظارہ کر رہی تھی ولگلم میں یہ تفرق کے بکتور کے اور بچے جو تھے وہی کی گلیوں اور بازاروں میں تھے اور وہ جو تھے وہ آ... نہ دے پڑھ رہے تھے ہم کیا کرتے ہیں ملاپ میں ہم کیا کرتے ہیں ہم نارا مارتے ہیں ہم نا پڑتے ہیں ہم جلوس نکالتے ہیں جلوس نہیں کر رہا ہے سارے صحابہ ساتھ ہیں آقا کریم اونٹی پر سوار ہے سارے صحابہ ساتھ صاحب جا رہے ہیں عورتیں چھتوں پر چڑھ رہی ہے چلی ہوئی ہیں بچے اور بچیاں وہ نہ دے رہے ہیں نہ کیا کے رہے ہیں تالا البرو علینا من سنی ال وجب بس علینا علئیگا مدا لہی کہ وہ لندی بچیاں چھتوں پہ چڑھ کر ڈہ ہو جاتی تھی رسول پاک کی اجانت اشارے کر کے جاتی تھی کہ ہم ہے بچیاں نجار کے آلی گھرانے کی خوشی ہے آمینہ کے لال کے تشریف لانے کی صحابہ کی بچیوں نے یہ مسئلہ حل کر دیا کہ آمینہ کے لال کے آنے کی خوشی کون کرتا ہے جو آلی گھرانے والا ہوتا ہے کہ ہم ہے بچیاں نجار کے آلی گھرانے کی جو عالی گرانے والا ہوتا ہے وہ نبی کی آمد پر خوشی کرتا ہے جو کمینے گرانے والا ہوتا ہے جو ساحل گرانے والا ہوتا ہے وہ نبی کی آمد پر خوشی نہیں کرتا اور کب تک ایک سال دو سال نبی کی ظاہر زندگی تک خوشی کریں گے نہیں ما جب بس شکر و لینا ہم تک رب کا شکر ادا کرنا واجب ہو گیا کب تک ماضا بھائی جب تک کوئی رب کا نام لینے والا لیتا رہے گا جب تک وہی الگ سولہ اور اللہ پکارتا رہے گا جب تک کوئی رب کی توحید بیان کرتا رہے گا ہم نبی کی آمد کی خوشیاں اسی طریقے سے مناتے رہیں گے بیان کرتے رہیں گے بارہ نبی کا دن تھا یہ قید شریف تھا صحیح مسلم آکا کریم صلی اللہ تعالی سے پوچھا گیا تھا آپ ہر تین کا روزہ رکھتے ہیں کیوں تو آکا کریم صلی اللہ فی ہے وہ لکھ تو ان دن علیہ اسی دن میری ولادت ہوئی ہم سال بعد منائے تو بندی آقا ہر ہفتے منائے اسی دن میری ولادت ہوئی اسی دن مجھ پر قرآن نازل ہوا میں رب کا شکر ادا کرتا ہوں سی مسلم کتاب السام آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب مدینہ طیبہ لے گئے تو دیکھا یہ بھی روزہ رکھتے ہیں تو آقا نے پوچھا بھی تم روزہ دسم و رم اللہ عرام کا کیوں رکھتے ہو تو انہوں نے حل کی کہ اس دن اللہ نے ہم پر کرم کیا فرون اور فرونیوں کو غرق کیا حضرت موسا اور ہمارے باپ دادوں کو جو نیل سے پار لگایا تھا تو ہم اس کی خوشی کرتے ہیں تو آقا کریم نے کیا فرمایا نہ کہا ہم تم سے زیادہ موسا کے حقدار ہیں آپ نے روزہ رکھا رب کرم کرے تو نبی خوشی کرتے ہیں رب کرم کرے تو نبی رب کا شکر ادا کرتے ہیں کرم ہوا حضرت موسا پر روزہ رکھ ہیں آکا کریم فسانا ہوا ہمارا بے سیاح اور اپنی امت کو بھی کہا کہ بھئی تم بھی روزہ رکھا کرو یہ برکت والا دن ہے اور آپ نے کرم کیا تھا حضرت موسیٰ صاحبہ نے آپ نے تو سنا منت شبا ہے من جو کسی غیر قوم کی نشابت کرتا ہے انہیں میں سے ہوگا تو آپ ہمیں کہہ رہے ہیں ان کے ساتھ روزہ رکھو تو آقا نے کہا اچھا آئندہ سے ایسا کریں نو تری کا بھی رکھیں دس تاریخ کا بھی رکھیں بھئی نیکی میں بڑے کام نہ کریں تو آکا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا میلاد کیسے منایا دیکھیے ایک تو روزہ کے منایا بیان کیا میری بلاد کر دینا پھر آکا نے ارشاد فرمایا کرامت ربی امنی بلد تو مختون انوا مسرون میرے رب کے نزدیک میری کرامت ہے عزت ہے کہ جب میں پیدا ہوا خترہ شدہ تھا جب میں پیدا ہوا سرما لگا کر آیا تھا جب میں پیدا ہوا تو میری ناف کٹی ہوئی تھی تو یہ کیا میلاد نہیں تو کیا بیان ہو رہا ہے آکا کیا بیان کر رہے ہیں آکہ کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا من آنا یہ بھی الحمد للہ صحیح حدیث ہے مسند امام عمل مسرد علی مشکار شریف تیر شریف اس کے علاوہ بے شمار کتب حدیث ہیں. من آنا میں کون ہوں صاحب رسول لو آپ اللہ کے رسول ہیں وہ تو میں ہوں یہ میری قسط ہے آج میں اپنی ذات کے بارے میں پوچھنا چاہتا ہوں لوگوں سنو احبر ان امری. میں تمہیں اپنے بارے میں آج بتاتا ہوں میں کون ہوں؟ ابراہیم وار لوگوں میں وہ ہوں جس کی آمد کی دعائیں حضرت ابراہیم کرتے گئے ربانا وب آسیح باری تعلیٰ اپنا محبوب بھیج دے باری تعلیٰ کرم نوازی کر دے میں وہ ہوں جس کی بشارتے حضرت عیسیٰ دیتے گئے یا یا بنی اسرائیل انی رسول اللہ ہے وہ بنی اسرائیل والو میں تمہاری طرف اللہ کا رسول ہوں مصدق کلا ما ماں مصدق کل ماں کم مین تو میں کی ہوں کرنے والا ہوں بے رسول یا تھی نمبا اسم ہو احمد اور میں اس نبی کی بشارت دینے آیا ہوں جو میرے بعد آئے گا اس کا نام نامی اس میں گرامی احمد ہوگا اور میں اپنی ماں کی وہ دیکھی ہوئی چیز ہوں کہ جب میری ماں نے مجھے جنم دیا تو میری ماں سے نور خارج ہوا میری والدہ ماجدہ نے اپنی یعنی حجرے میں بیٹھے ہوئے شام کے محلہ دیکھ لیے اب یہ ملاد کون بیان کر رہے ہیں یہ میرے آقا بیان کر رہے ہیں یہ آمینا کے لال بیان کر رہے ہیں اپنی ولادت کا ایک ایک واقعہ بیان کر رہے ہیں تو ہم بھی تو میرے بھائی یہ کرتے ہیں ہم کیا کرتے ہیں آقا کی ولادت کے واقعہ بیان کرتے ہیں ان ادیشوں میں بتاؤ کو بریلوی راوی ہے کوئی مانے احمد رضا راوی ہے کون ہیں ان میں آدھی یہ حدیثیں کیا صحیح نہیں ہیں کہ آکا نے اپنی ولادت دھیان کی ممبر پر और کر بیان کی اور سبحان اللہ جس نے آکا کی ولادت بیان کی دیکھیے حدیث بیان کرنا بہت بڑی شادت ہے حدیث کو بیان کرنا بہت بڑی شادت ہے لیکن اب ابو رضی اور سب سے زیادہ بیان کرنے والے سادی میرے آقا کی بارگاہ سے نام کیا ملتا ہے نہ لینے پاک صحیح بخاری کے بیچ آکا نے نام کیا دیا نہ لینے پاک بہت بڑا بہت بڑی سادت ہے بہت بڑا انعام ہے گھر سل پہ رکھنے کو مل جائے جو نہ لے پاک حضور پھر کہیں دنیا کو کتاب جدار ہم بھی ہیں لیکن ایک طرح تو انعام ہے ادیش بیان کرنے والے کو نہ لینے پاک اور جو میرے آقا کے سامنے ملاپ بیان کرتا ہے اللہ وصف. سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا کے چچا جا جب غزبہ تبو سے واپس آ رہے ہیں تو آقا میرا دل کرتا ہے میں آپ کی ایک ناد پڑھوں تو میرے آقا نے کیا فرمایا میرے چچا کہ رب تیرے چہرے کی رونق کو قیامت تک کے لیے قائم و دائم رکھے تو اب جو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ نے ناد پڑھی اللہ وہابیت کی جان پر لاکھوں کا پہاڑ اور وہابیت کے سینے میں تیر مار دیا حضرت عباس نے آکا آپ اس وقت جنت کی خیریں کرتے تھے جب حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حبہ جنت میں پتے اپنے جلد گرد لپیٹ رہے تھے آپ اس وقت یعنی اس کشتی میں سوار تھے وہ کشتی کیسے ڈوبتی حضرت نور کی جب کہ آپ اس میں سوار تھے حضرت عیدراہیم خلیل اللہ کی آج کیسے جلاتی جبکہ ان کی سلح میں آپ تھے اور آگے ولادت جہاں کرتے ہوئے حضرت سیدنا عباس آقا کے سامنے کہتے ہیں وہ انتا لما قتل و داعت آقا جب آپ کی علاج پاک ہوئی تو ایسا نور خارج ہوا کہ زمینوں آسمان کے آفات جو ہیں وہ آپ کے نور سے بڑھ گئے حضرت ثابت رضی اللہ عنہ آقا کے سامنے بخاری کے حدیث ہے حضرت احسان کے لیے آقا مسجد میں نبر پہ چھایا کرتے تھے آقا نیچے بیٹھتے اسان اوپر بیٹھتے تو خان نے ملا بیان کی کیا ملا آپ کو چادر وارکا ملی ادھر دعا مل رہی ہے عباس تیرے چہرے کی رونق اللہ قیامت کا قائم رکھے ادھر چادر وارکا مل رہی ہے ادھر نالین مل رہی ہے ابو رضی اللہ تجربہ عدیث بیان کی اس کو نالینڈ جو جس میں سب سے نیچے حصے کو لگتی ہے اور ادھر وہ چیز ملی ہے جس کو اللہ کبھی کہتا ہے یا کبھی کہتا ہے تو حضرت حسان کیا کہتے ہیں اجم المین کا لم طالبا کل کا کمات آپ جیسا مکمل میری آنکھوں نے نہیں دیکھا دیکھے بھی کیسے کسی ماں نے اتنا خوبصورت جن ہی ہے آپ ہر عیب سے پاک پیدا کیے گئے ملوم ہوتا ہے آقا رب نے بنانے سے پہلے پوچھ لیا تھا کہ محبوب میں تجھے کیسا بناؤں اور البانی کہتا ہے کہ مجھے پنجابی میں بتاؤ تو میں پنجابی میں بتاتا ہوں البانی کہ کسی شاعر نے اس حضرت تھانوے صابت کا یوں ترجمہ کیا ہے کہ حضرت سید حسان بن ثابت نے کیا کہا اللہ رب کہا سونیا محبوبہ بنا محبوبہ محبوب آخری ہو جا بنا مولا میری جان جہانہ بھی جان ہوگے پام تولے تو پام میں سڈی دونوں کی ایک سبحان ہو سبحان اللہ تو جب محبوب نے رب نے پوچھا ہوگا نا محبوب تجھے کیسا بناؤں اللہ حکمر بلا مثال و تم رب نے پوچھا ہوگا محبوب تجھے کیسا بناؤں تو محبوب نے کہا ہوگا باری تالا اگر مجھے پوچھ کر بنانا ہے نا تو پھر میری ہے بنانا کہ کنکریاں میں پھینکوں اور کہے تم رمیتا عز رمیتا بلا جن اللہ رما باری تالا چلو میں اور کہ مہ بے حاضر بالا دے وہ ان بالا دے اور بار تالا اگر مجھے پوچھ کر بنانا ہے تو زبان ایسی بنانا بولوں میں کہا انالا مجھے پوچھ کر بنانا ہے تو میری آنکھیں ایسی بنانا کھولوں میں کہے تو جاجل بھڑو وہ ماں پذا ماری تالا اگر مجھے پوچھ کر بنانا ہے تو سینہ ایسے بنانا کہ سینہ میرا ہو اور کہا باری تالا اگر مجھے پوچھ کر بنانا تو دانت ایسے بنانا مسکراؤں میں اور کہ باری تعالیٰ اگر مجھے پوچھ کر بنانا ہے تو چہرہ ایسا بنانا کہ چادر میں اٹھاؤں اور کہ و لے لے سجا وین کا لگ تارا کری وجم کا لگ تاری دنؤ خلی بر دن خلی کی رسول کا طریقہ ہے چمک چاند بدر مت چمک دیے کالی دلف اخ مستانی ہے مکھ مو رکھی ہے صورت سورت نی جان آخا جان آ کھا سچ تے رب شان آخان سب صورت شالا پیشے نظر رہے وقت نزاح روز اشر اوہ صورت شالا پیشے نظر رہے وقت نجاح روز اشر اور پر سرات کی جد ہو سی گزر کھوتیاں تھی سن سب خری سبحان اللہ ماں اج کا ما سنا کا تو یہ میرے آکا سنا بلادت صحابہ کرام بیان کر رہے میرے آقا خود بیان کر رہے اللہ حکبت تو کیا بھاگ گیا اللہ حکبت ارے کیا البانی ارے تجھ کو کھائے تپے سکر پھر دل میں کس سے بخار ہے وہ حبیب پیارا تو عمر بر کر جود یو ہی سر بر ارے تجھ کو کھائے تپے سکر دل میں کس سے بخار ہے اللہ تو چلیں اب برل قسمت اس کی بھاجیا, میرے آقا کی جہاں شانیں ہوتی ہیں وہاں سے شیطان بھاگا بھاج ہی کرتا ہے کب ان کو یہ شانے دیتا لگے گی تو ابھی میرے خیال میں اب دوبارہ کشتوال صاحب شروع کرتے ہیں تو آج کا بھی بہت ہو گیا